تم فرماؤ اے لوگو اگر تم میرے دے کی طرف سے کسی شبہ میں ہو تو میں تو اسے نہ پوجوں گا جسے تم اللہ کے سوا پوچھتے ہو ہاں اس اللہ کو پوجتا ہوں جو تمہاری جان نکالی گا اور مجھے حکم ہے کہ آمان والوں میں ہوں